من من تفراف اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں يغني الله اللہ من آتی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 ان کی آپس میں نا بنتی ہو زندگی ان کی اجیئرن ہو جہنم کا نمونہ بن جائے طلاق نہیں دے سکتے بس پنجابی میں کہتے ہیں گل پیا ڈھول بجا پہ گا ہے وہ گلے میں پڑا ہوا ڈھول پیٹتے رہتے بس ٹھیک ہے جی گل پی گیا بجائی رکھو اسلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ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 مرد کو حق دیا ہے وہ تلاش دے کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے اور عورت کو حق دیا ہے کہ اگر مرد طلاف نہیں دیتا اور آپس میں بند نہیں رہی کسی وجہ سے مرد تلاش دینے سے رک جاتا ہے بس مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے جس طرح آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے وہ حق نہ دیتے ہیں پھر اسی طرح نکاح میں یہ شرط بھی رکھ دیتے ہیں کہ اگر اس نے طلاق دی تو اس کو اتنا تاوان دینا پڑے گا اس طرح کی شرطیں بھی رکھ دیتے ہیں لوگ تو اب وہ بنتی نہیں آپس میں لیکن مرد وہ اپنا اتنا نقصان نہیں کرنا چاہتا نہیں دیتا طلاق تو اب اس قزیے کو ختم کرنے کے لیے معروف طریقے سے اچھے طریقے سے عورت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے مرد اس کو تلاش دے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 مرض پھر بھی تلاق نہ دے تو پھر عورت کیا کرے گی عدالت میں بھی تلا نہیں دیتا عدالت میں مرد کا زور نہیں چلتا عدالت کی طرف رجوع ہوتا ہی اس لیے ہے کہ مرد تلاق نہیں دے رہا اور عورت رہنا نہیں چاہتی یہ اللہ نے تازی کو اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دیں قاضی کے پاس اختیار ہے اس طرح مرد کے پاس اختیار ہے نکاح کو ختم کرنے کا ایسے قاضی کے پاس بھی اختیار ہے نکاح کو ختم کرنے کا عورت کی طرف سے وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے تو بہرحال یوگیلکل من چاہتی اللہ تعالیٰ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 جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں سب اللہ کے لیے ہے والا قد وستین الذین اوت الكتاب من قبلکم وایاكم ہم نے ان لوگوں کو بھی وصیت کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تمہیں بھی انتق الله کہ اللہ سے ڈرو وان تکرو اور اگر تم کفر کرو گے فانا لله ما فی السماوات و ما فی تو یقینا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ اللہ عنی فمیدہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے یعنی زمین و آسمان کی ملک حکومت اور بادشاہی اللہ سبحانہ ہوا تو کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی بے پرواہ ہے اللہ اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں پر کتاب نازر کی انہیں بھی حکم دیا اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو رشتے داریوں کے معاملے میں تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو والی معافی سرآاتی وافل اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے وکفا بلّہ ہی اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے نہایت کارساز تو اللہ سبحانہ و سا وہ اکیلا ہی وکیل ہے کارساز ہے مرد عورت ان دونوں کے درمیان اگر جدائی ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے بھی اللہ کارساز ہے عورت کے لیے بھی اللہ کارساز ہے مرد کے رزب کا بندوبست کرنے والا عورت کے رزق کا, کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اے لوگو اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائیں وہ ایسی بھی آقرین اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے وقان اللَّهُ عَلَى کا قَدِيرًا اور اللہ تعالی اس پر ہمیشہ سے ہی خوب قدرت رکھنے والا ہے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 جو دنیا کا بدلا چاہتا ہے تو سن لے کہ دنیا بل آخرا دنیا اور آخرت کا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے وقان اللہ سمی ام اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی جس آدمی کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرس بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے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 اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا دنیا جعل اللہ جعل ہم فقرا اس آدمی کا مقصد صرف دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پہ درمیان فخر کا خالق دیتا ہے وفرہ کا علیہ اللہ اور اس کی مصروفیات اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے دنیا اللہ خدی والا دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ من الْآخِرَةُ نت الآخرات اور جس کا مقصد آخرت کا معنی بن جائے اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے وہ لَهُ شَمْلَهُ اور اس کی مصروفیات کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے وہ اچت دنیا وحیٰ راغما اور دنیا ضلیل ہو کے اس کے پاس اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر بستیوں میں آباد لوگ مومن بن جائیں متقی بن جائیں تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے ولاقام تورات ابل انجیر اگر وہ طورات والے طورات پر انجیل والے انجیل پر عمل کرتے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ابل پیرا ہونے والے بن جائیں اللہ اکال ون فوت ارجین یہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ملے گا تو یہ اللہ سبحانہ بھاگا ہوا کے اختیار میں ہے فائن اللہ دنیا والا آخرا دنیا کا ثواب آخرت کا ثواب دنیا کا بدلہ آخرت کا بدلہ اللہ کے پاس ہی ہے وقان اللہ سمی امبسی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے